الحمد للہ وقفہ المان آباد بات چل رہی تھی کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کیسے بنایا تو غار غارحیرہ میں جب سب سے پہلے جبرائیل امین آئے نبی رہاساں پر فرماتے ہیں مجھے دور سے آسمان پر آسمان کے کنارے بہت بڑی مخلوق نظر آئی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور وہ میری ہی طرف چلتی آ رہی ہے چلی آ رہی ہے, آ رہی ہے. جب میرے قریب بالکل پہنچ گئی جتنا میرے قریب آتی گئی اتنا چھوٹی بنتی گئی سمجھتی گئی یہاں تک کہ اتنی بڑی چھوٹی سے بن گئی کہ وہ گارہرا میں داخل ہو گئی اور آنے کے بعد ہمیں اس نے پکڑ کر ہم سے کہا اقرا پڑھو میں نے کہا ماں انا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا تو اس نے مجھے خوب کس کر کے دبایا میری جان گٹنے لگی اتنا کس کر کے دبایا فارسلے نے پھر چھوڑ دیا کہا ایک میں نے پھر کہا ماں انا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا پھر اس نے دبایا اقرا میں نے کہا ماں ما انا بیکار اس طرح تین مرتبہ اس نے ہمیں پکڑ کر کے دبوچا اور دبایا تیسری مرتبہ جب میں نے کہا ماں انبیکارین انت اس نے پڑھایا ایک صورت اقرا کی ابتدائی پانچ آیات لے کر کے آیا پڑھایا ایک بسم رب لدی خالق خالق السان الق اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اس کے بعد وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ مجھے جرر خطر لاحق ہوا خوف زدہ ہوا میں وہاں سے بھاگ کے اپنے گھر آیا اور میں نے کہنا شروع کر دیا تملونی تملونی تملونی لوگوں مجھے اڑاؤ چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ حدیث القبرہ اور گھر دیکھ کر گھر والوں نے چارپائی ڈال کر مجھے لے اور اس پر چادر ڈال دی حدیث القبرہ نے ہم سے پوچھا کہ کیا ہوا کیوں اتنا پریشان خوف زدہ ہیں تو اس وقت میں نے پورا قصہ سنایا کہ مجھے ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا حصی توانب سے اب مجھے اپنے جان کا ڈر ہے کبھی بھی دوبارہ آیا میری جان لے لے گا اتنا سنتے ہی خلیط القمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کل و اللہ خزی اللہ آبادا آپ بے فکر رہیں ہرگز رہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کبھی نہیں کرے گا کیوں آپ بڑے اچھے اخلاق وال نقل تا سیل الرحیم و المادوب وہ تحمر و تقریر ضعیف و تدق الحدیث و تو امانا و توعین حق یہ سات خوبیاں آپ کی بیان کی کہ آپ کے یہ کردار ہیں آپ کے یہ اخلاق ہیں آپ غریبوں کے کام آتے ہیں محتاجوں کے کام آتے ہیں پریشان حال لوگوں کے آپ جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی اتنی مدد کرتے ہیں تو کیسے آپ کو ضائع کریں آپ سچ بولتے ہیں آپ بڑے ہی دار ہیں آپ بہت ہی زیادہ مہمان نواز ہیں ساتھ خوبیاں کی بیان کی اور کہا کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا پھر حدیجت القبرا نبی علیہ سراب شام کو لیں اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے اور کہا دیکھیں آپ کا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے وارکھا بن نوفل بہت بڑے عالم تھے وارکا بن نوفل سے جو اللہ رسول نے پورا قصہ بیان کیا تو وارکا بن نوفل نے بتایا مبارک کو ڈرنے کی کوئی چیز نہیں ہے ہاں دنامو سلدی یہ تو ہی فرشتہ تمہارے پاس آیا تھا جو فرشتہ موسا اور عیسیٰ اور نبیوں کے پاس آتا رہا اللہ آپ کو نبی بنا رہا ہے اب پتہ چلا کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا کس طرح سے اللہ نے آپ کو نبی بنایا پھر بن نوفل نے یہ بھی پیشن ہوئی کہ کاچ کی میں اس وقت زندہ کھاتا طاقتور رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی میں آپ کی مدد کرتا نے فرمایا کیا میری قوم اس کو نکالے گی اتنا ہم سے محبت کرتی ہے ورکا نے کہا ہاں جو چیز اللہ آپ کو دے رہا ہے یہ چیز جس کو ملتی ہے اس کی قوم اس کو وطن سے باہر نکالتی ہے بہرحال کہنا یہ تھا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول کیسے بنایا نبی کیسے بنایا تو آپ یہ جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آپ کو اس طرح سے بنایا لیکن ابھی رسول نہیں بنایا تھا نبی تو بن گئی ایک بسم ربک کل خلق خلق الانسان من علق الق وربک الاکرم اکرم ان آیات یہ وہی نادل ہوئی آپ نبی بن گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا تو یہ چیز آپ یاد رکھیں لیکن ابھی رسول نہیں بنے تھے اور دونوں کو جاننا ضروری ہے نبی کیسے بنے اور رسول کیسے بنے ابھی آپ نے سنا کہ نبی بنے غار ہیرا میں آپ عبادت کے لیے جاتے تھے وہاں جبرائیل امین نے آ کر کے اللہ تعالیٰ کا وہی لے کر کے آئے اور سورہ اکرا کی پانچ آیات آپ کو یاد کرائیں یہاں سے آپ کو نبوت مل گئی لیکن ابھی رسالت نہیں رسول بن گئے نبی بن گئے نبوت مل گئی رسول نہیں بنے چونکہ ابھی رسالت نہیں ایک عرصہ گزر گیا ایک عرشید راز کے بعد سورہ اللہ کا سورہ مدثر نازر کی یا مدثر کم قم و رب کا فقبر و سیاب کا فتحر ورروز فضر و تمن تس یہ سورت مدثر ایک عرصید راز کے بعد جب ریل امین لے کر آئے اور اس میں اللہ نے آپ کو حکم پوم فاندر اٹھئے اب آپ لوگوں کو ٹرائیے یہ آیا جب نادل ہوئی تو آپ کو اللہ نے پیغام دیا اور پیغام پہنچانے کا حکم دیا لوگوں تک پیغام پہنچانے کا حکم دیا ان آیات کے نزول کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو رسول بنایا ہمارے ہاں عام بول چال میں نبی رسول ایک ہی سمجھا جاتا ہے لیکن علمی طور پر جیسے یہاں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہا نزدیر رحمتہ اللہ رحم آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو نبی کیسے بنایا اور رسول کیسے بنایا تو کبھی اس کی بھی ضرورت پڑتی کہ دونوں میں فرق کریں تو دونوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے اس کو سمجھیں نبی اور رسول سب سے بڑا فرق یہ ہے نبی کہتے ہیں جس پر اللہ تعالی کی وہی آتی ہو لیکن اس کو ابھی پیغام پہنچانے کا دوسروں کے پیغام پہنچانے کا حکم نہ دیا جائے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ایسے شہر میں ایسے قوم کے پہلے جہاں پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں آسمانی کتاب بھی ہے نبی کی سنت رسول کی سنت بھی ہے سب کچھ ہے اللہ وہاں ایک نبی کو بھیج دے گا کوئی نیا پیغام لے کر کے نہیں بس یہ کہے جائیں آپ اصلاح لوگوں کی کرتے رہیں اور جو پیغام پہلے ہم نے دے رکھا ہے فلاں نبی کو وہ اسی پیغام کو عام کرے اسی کی روشنی میں لوگوں کو آپ دعوت دیتے رہیں یہ نبی اس کو نبی کہتے ہیں رضیح. اللہ تعالیٰ نے نب, اللہ تعالیٰ وہی نابل کرتا ہے لیکن کوئی کتاب نہیں دیتا اور ایسا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو صاحب شریعت نہیں بناتے پہلے کسی نبی کی شریعت ہوتی اسی کی تجدید کا وہ کام کرتا ہے یہ نبی ہے اللہ تعالی نے آپ کو اقرا بسم ربک کے لذیذ خرق دیا لیکن ابھی آپ کو دعوت تبلیغ اور لوگوں میں اعلان کرنے کا حکم نہیں دیا تھا لیکن جب یہ سورت سور مدت سے نادل ہوئی یا ایہل مدثر کمف عندر و رب کا فقبر وفیا بقا فتحر ورن ضفر ولا تمن تستقصر ولے ربی کا فصبر یہ آیا جب نادل ہوئی تو اللہ آپ کو اپام پہنچانے کا حکم دے رہا ہے اب لوگوں میں اعلان کر دے اور لوگوں کو اپنی طرف اللہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف بلانے کی دعوت دے رہا ہے یا انا میں تم کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں تو ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بھی بنایا رہا ہے تو یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں نبی کیسے بنے اور رسول کیسے بنے اب ایک چیز اور رہ جاتی ہے اللہ تعالی نے آپ کو بھیجا کیا لے کر کے کیوں بھیجا اور کیا لے کر کے بھیجا پانچ چیزوں کہ ہونا ضروری ہے نا نبی کا حسب نصب نبی کی عمر نبی کی جائے پیدائش اسی طرح سے آپ کی زندگی اور یہ ساری چیزیں ما شاء اللہ آپ کے کیسے آپ کو نبی بنایا گیا کیسے پیغمبر بنایا گیا کب نبی بنے کب رسول بنے یہ ساری چیزوں کا علم جو ہونا چاہیے اللہ نے کس لیے آپ کو نبی بنایا کیا رسول کس آپ کو کیا پیغام لے کر کے بھیجا اور کس لیے بھیجا ان تمام چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے انہی میں سے ایک چیز بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی کیوں بنایا اور کیا آپ کو لے کر کے بھیجا تو اس کا جواب کیا ہوگا اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا لوگوں کو ڈرانا نذیر ڈرانے کے لیے بھیجا ڈرانے کے لیے بھیجا اور توحید کی طرف دعوت دینی یہاں ایک چیز ہے ڈرانے کا لفظ یہاں خوف کا لفظ نہیں ہے یہاں نظیر کا لفظ ہے نزارت اور قرآن پاک اللہ نے آپ کو نزیری انا صلی کب لہ کے بشیر نظیر و مبیر ہاں نذیر نذیر اور بشیر نذیر آج ایک بڑا عجیب زمانہ ہے آج لوگ کہتے ہیں صرف بشارت سناؤ نذیر نہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی ذرا سمجھے یہاں اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا اور کیا لے کر کے بھیجا اللہ نے آپ کو نظیر بنا کے ڈرانے کے لیے نظیر انذار انذار انذار دینے کے لیے اور توحید کی طرف بلانے کے لیے بھیجا ڈرانا آپ کی خاص صفت ہے نذیر لیکن اس کا معنی لوگوں نے کچھ اور سمجھا تو آج ایک بڑا طبقہ ہے نہیں لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہیے بس بشارت سناتے ہیں جنت ویکتی ہو رہے ملے گی ایسے ایسے فوا کے ملیں گے انہی کو نماز نہیں پڑھو گے تو ڈنڈے پڑے گی نہیں نہیں اس سے لوگ ڈرانا یہ کام یہ روشن خیال دنیا میں سب سے بڑی مصیبت اسلام کے لیے یہ بے ایمان لوگ ہوتے جو منحصر نظر کا کی کیا مطلب ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ڈرائیے ان اندر قومت ان اندر کا اپنی قوم کو ڈرائیے اور یہ روشن خیال وہ بھی کہیں کسی اسکالر کے کیا کہتے ہیں فالور کیا کہتے ہیں یہ ملا لوگ رہی وہ ہاں کیونکہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے تائی لگاتا ہے یہ پہلے سمجھو کہ آخر ہے کیا یہ اللہ کے بندے نظیر کا مطلب سمجھو پہلے نظیر کہتے ہیں اچھی طرح نظیر کہتے کہ کسی خطرناک چیز سے لوگوں کو آگاہ کرنے کا نام یہ بیوقوف نا؟ یہ کہتے کہ مشرک ہو جہاں نہیں سی در، بندہ ڈر جاتا ہے جا، جا اس کا سارے اند فضول آئے تھے اب اچھے لوگ آئے ہیں اصل نبی بران بننے کا یہ لوگ تھے جو آج پیدا ہوئے ہیں اللہ کی بندو نماز نہیں پڑھو گے جہاں نمبر جاؤ گے قرآن پاک آئٹ نکال دو ارے دنیا کی ہر چیز سے پانی اگر کہیں بارش ٹھنڈی لگ رہی ہے تو وہی مسٹر اور میڈم کیا کہیں گے ویٹے سردی سے بچنا ارے اتنی جہانت اتنی حماقت قرآن و حدیث کے انکار ہر چیز سے ہیں کہیں کرنے نہیں لیکن اللہ نے کہا نماز نہیں پڑھو گے تو ٹھکانا کیا نہیں اس سے لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہیے بس کیا کریں صرف بشارت سنائے پڑھو گے اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب یہی سب سے بڑی نکم ہے اسلام سے ناوقیت اور آج اسلام کو جو نقصان پہنچ رہا ہے گینوں سے زیادہ ایسے ہی لوگوں سے اسلام کو زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے دوستو تو نظیر کا مطلب کیا ہوا کسی خطرناک چیز سے لوگوں کو ڈرا دینا آگاہ کرنا تاکہ اس خطرناک چیز سے بچائے کوئی سانپ اور بچھو سے نبی نہیں ڈرا رہے ہیں قرآن کسی سانپ بچھو سے نہیں ڈرا رہا ہے ڈرا کس سے رہا ہے شرک کرو گے تو چاہم گناہ نہیں معاف کیے جائے گا نماز نہیں پڑھو تو یہ تمہارے مستقبل میں آخر قبر میں حشر میں جو تمہیں نقصان پہنچانے والی چیزیں ان سے ڈرایا جا رہا ہے اور یہ جو ہے خیر و برکت کی چیز ہے اور اسی لیے انبیاء آئے ہوئے ہیں ڈرائیں اور توحید دعوت نے اللہ رب العالمین ہمیں انبیاء کے نکت قدم پر چلنے والا بنائے اکول کو سخر اللہ منکلات ہو گئی رہے